اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك بسم الله الرحمن الرحيم رسام مارکو لمبا واڑا ادھکا و اصل خالی لمبا اصل نوئی کرانی چمبا واڑا آسانی کا یا نو لمبا خلاصا بائیسویں سپارے میں پورا شریف کا بدیہ حصہ سورہ صبا مکمل سورہ خاطر مکمل اور پھر سورہ یاسین شریف کا آغاز ہو رہا ہے اور یاسین شریف اگلے سپاہے کئی فیملی میں مکمل ہوگی اللہ تبارک کا مسحلہ جلد جلح پھر شاید فرما رہا ہے سورہ جو ہے وہ مطلب اس کا سلسلہ ہے اور اللہ تبارہ کا وطاحال کے بعد وہ سورائے احزاب میں جہاں پر پردے سے متعلق آئے تھے نازر فرمائی احزاب کا بھی اس میں ذکر کیا گیا اور اس کا مختلف آروش پر ہم نے اس سورج کے آغاز سے خبر جو ہے وہ پیش کر دیا تھا ابھی سورہ افطار شریف کی آیت نمبر اکتیس چونتیس تک آپ سماپت فرما لیجیے پھر اس دنوں میں جان باتیں ہوں آیت نمبر اکتیس ست بائیس ستارے کا آغاز اللہ رب فرما رہا ہے وَمَن اور جو تم سرما بردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھے کام کرے ہم اسے اور اسے جھونا ضوابط دیں گے اور ہم نے اس کے لیے نسبت کی روٹی تیار کر رکھی ہے تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ تم کا روبی کچھ لالچ کرے ہاں اچھی بات کہو اپنے گھر میںہری اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جا خلیت کی بے پردگی اور نماز قائم رکھو اور اللہ اور, اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اللہ تو یہی کہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کی تم سے ہر ناپاقی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب سٹکرا کر دے یہ ستارے کے آغاز کی تین چار آیتیں ہیں تھوڑا احزاب شریف اس سے متعلق اس لیے دگنے خواب سے متعلق جو اختار فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے اجواج کو جو ادا نے یہ بتایا ہے کہ تم میرے کو جو ادا اس کے رسول کی خاطر خوشو اور خصوصی کرے گی انہیں عمل کرے گی اس کو دگنا اثر ملے گا اور خوشوخصوص سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ قبارکہ مطالعہ اور اس کے رسول کی وضاحت کرے گی مثلاً نماز پڑھے گی روزہ رکھے گی رساط ادا کرے گی رحش کرے گی, گی, گی, گی, گی اور نئی سمجھ سے مراد یہ ہے کہ وہ عموما کھانا بنانے کو اچھی طرح سے ادا کرے گی اور گھر کی بہتری کے لیے گھر کام کاج کرے گی تو اللہ کا اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا دگنے ادب سے مراد یہ ہے کہ عام مسلمان خواتین کو اللہ کا حل ہے ان کے نئے کاموں کا جتنا عظر اذا فرماتا ہے ازواج مظاہرات کو اس کو دوگنا اذر ادا فرمایا فرمائے گا کیونکہ مسلمان عورتوں کا دس گنا اذر عطا فرماتا ہے اور ازواج مظاہرات کو بیس گنا عطا فرمائے گا تو ایسے عشرت اور دنیاوی لذتوں میں غلو نہ کرنے کی تنظیم فرمایا ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تعاق رکھی ہے اور, اور ہر وہ چیز جو اپنی جنس میں شرف والی ہو وہ کریم ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ حقیقت میں رزق کریم جنت کی نعمتیں ہیں اور جو شخص جنت کی نعمتوں کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی نعمتوں کو فرق کر دیتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انور بیان کرتے ہیں عزت مدی کریم رعف الردیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا ایش و اش رکھنا کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرستی نہیں کرتے پھر اسی طرح عورت کا مردوں سے اپنی آواز کو مقصور رکھنے کا حکم کہ اپنے لے جے کو لچکدار نہ بناؤ لچکدار لے جائے بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ تو غلط امید لگا دے کے اور دستور کے مطابق بات کرنا یہ بھی تھوڑا آزاد کی نہیں آئے تو میں آپ نے سنا یاد رکی اللہ نے مظاہرات کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے ساتھ وبت کی ضرورت سخت اور کھڑے درجے میں بات کریں نرم اور لچکدار درجے میں بات نہ کریں جیسے آوارہ عورتیں اجنبی مردوں سے بات کرتی ہیں اور جس سے کے دلوں میں نقصانی خاص زیادہ بیدار ہوتی ہیں علامہ آروفی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تو روایت ہے کہ بعض رضوائے مقابلہات ضرورت کی بنا کر اگر انہیں مردوں سے بات کرتی تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی مبادلہ ان کے آواز میں کوئی گرمی یا لشک ہو اور جب عورت اپنے خاندن کے علاوہ کسی اور شخص سے بات کرے اور اس سے سخت لہجے میں بات کرے تو اس کا زمانہ جازریت اور زمانہ اسلام دونوں میں اس عورت کے مخاطم کو شمار کیا جاتا ہے اور وہ جو بعض عالمی مطلق عورت کی خوش بدوئی نرمہ سرائی کو اس کی خوبیوں کو شمار کیا جاتا ہے وہ نہ جہارت ہے پھر کسی طرح تبرج جو جا حلیت اولا سے میے گئے کہ زمانہ جا حلیت کی طرح تبرج نہ کرو تو معنی ہے زینت اور خوبصورتی کا اظہار کرنا اور عورت کا اپنے محاطر مردوں کو دکھانا عورتوں کے مٹک مٹک کر چلنے کو بھی تبرج کہا جاتا ہے اس کی کئی تقوی ہیں جمع ابن جبیر نے ح.. الحق سے نقل کیا کہ حضرت آدم اور حضرت نع علیہ السلام کے درمیان آٹھ سو سال ہوئے ان کی عورتیں بس مرد خوبصورت ہوتے ہیں ان کی اور مردوں کو اپنی طرح مائل اور راہل کرنے کی بہت بناؤ سنگار کرتی تھی اور یہ تبدیل جا الیت ہے اور آمرد کے روایت ہے کہ حضرت تین سارے کلام جو ہمارے آتا ہے تو کلام کے درمیانی عرصے پر جا رہی ہے کہ کہا جاتا ہے ہر حال اس میں جو ہے وہ اور بھی کئی مطلب جو ہیں وہ تفاتیر ہیں جو کہ مطلب مفترین کلام نے جو ہے جن سے متعلق جو ہے وہ اشکار فرمایا دیکھیے آئے تو تقریب بھی آپ نے ابھی سماج فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی گھر والوں اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ہر ناکافی کو دور کر دے ہر گندگی کو دور کر دے اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والے پاپ ہو جائیں صاف ستھرے ہو جائیں اللہ تعالیٰ انہیں پاپ فرمانا چاہتا ہے حضرت زیر ان کے اللہ تعالیٰ ان کو کرتے ہیں تو نقصت اور سلاب نے فرمایا لڑکر, میں صرف ایک بشرک ہوں ان کہیں میرے پاس اللہ کا سمیر آئے گا اور میں اس में دعوت کو قبول کروں گا میں تم نے دو بڑی چیزیں چھوڑنے والا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور لوگ ہیں جو تم اللہ کی کتاب سے پکڑو اور اس کا دامن پھر آپ نے کتاب اللہ پرنام کیا اور اس کی طرف راضی کیا اور فرمایا دوسری بھائی جی میرے اہل وید ہیں میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں حسین نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا حضید آپ کے اہل غیر کیوں ہیں تو کیا آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رہتے ہی ہیں سب ارقم نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی ازواج بھی اہل رہتے ہیں لیکن اس کے شاید میں آئے عید کے مراد ان لوگ ہیں جن پر آپ کے پاس صدقہ کرنا حرام ہے اس میں دوسرا جو کون ہے تو کہا وہ عال علی عالِ عقیم عال جاف اور عال عباس ہیں اس میں دوسرا ان پر صدقہ حرام ہے انہوں نے کہا کہ ہاں تو دیکھیے کہ رابطہ کا والے مفت افاط صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بھی یہ بات اشاعت فرمائی تھی جبکہ آپ اپنی اوپن کس بابر سوال خراب دے رہے ہیں فرما رہے ہیں لوگوں میں تم نے جو ایسی چیزیں سونی ہیں اگر تم نے ان کو پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اللہ کی خطاب اور میری اولاد میرے ایسے ہے اللہ صاحب کو دن کامائے حامر میرا پاس پروگرام ابزردن ان ارشاد فرما رہا ہے سورہ ہزار کی مزید تک آیتیں کی راوت کرتا ہوں اور یہ آیتیں ہیں جہاں بھی آیت نمبر پینتیس سے لے کر چالیس تک یہ چھ ایسے ہیں جن کو آپ سراپت فرمائیے میں اب ارشاد فرما رہا ہے إن المسلمين والمسلمات والم conclusionsين والمثلين والمثلين والبكراتي والقرباتي والصعدين والصادقين والسادقين والصالحاتيرين والخاشعين والخاشحات والمتصدقين والمتصدقين والبكراتي والساعدين والصائماتي والحاضveين بالحضول جمود الحافظات والذاكمين الله بتهيئا قذاقلا ب�� أعبد الله يعبد الله لهم م splendid و أجرا عظيما وائس میری نہیں آ رہی آپ لوگوں کو وائس میری آپ بھائیوں کو نہیں آ رہی اللہ علامہ محمد دیوار وارے کو سلی میری آواز آ رہی ہے یا نہیں اگر کوئی سن رہا ہے تو بتائیں مدینہ میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اللہ و سنجی و بارک و محنت بائک تو ہے میرے پاس میری آل آل صلی اللہ ہمارا محمد صلی اللہ ہمارے شکر اضافہ اب بلا جی انڈسٹریل کارنٹ راجیم اللہ کو اپنا رب پاک نے نمبر پینتیس ہے بے شک مسلمان یوگ اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور صبر والیاں آج بھی کرنے والے آج کرنے والیاں خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے اور اپنی رکھنے والے نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کیلئے اللہ نے بخش اور برت سواز پیار کر رکھا ہے وہاں خان علی دینا فضو لہو امرن ان امرن ان جہن امرین ور سو لگو فقوانہ اور نہ کسی مسلمان ورد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم پر مارے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے اور جو حکم نہ ماری اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک غریب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے, جسے اللہ نے اسے نعمت لی اور تم نے اسے نعمت دی کہ اپنی بیوی اپنے ساتھ رہنے دو اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جس اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا اور انہیں لوگوں کے کا اندیشہ تھا اور اللہ زیادہ سوداگر ہے کہ اس کا خوف رکھو پھر جب گیس کی رنگ روپ سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نظام میں دیسلمانوں پر کچھ حرض نہ رہے ان کے بے بالکوں کی بیٹیوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے اور اللہ کا حکم ہو کر رہا نبی پر کوئی حرض نہیں اس بات ہے جب اللہ نے مقدر فرمائی اللہ کا تفصیل چلا آ رہا ہے ان کو جو پہلے گزر چکے اور اللہ کا کام مقدر طور پر دیے ہیں وہ جو اللہ کے قیام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے اور اللہ بس ہے حساب دینے والا موادی بحن کی محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے کسرے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تو یہ چند آئے تھے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جسدہ صاحبہ نے پرانے پاس میں خواتین کا ذکر فرمایا بلکہ نہیں ہے حضرت ان میں عمارتیہ ربی القاطر انہا بیان کرتی ہیں انہوں نے مبی عبادت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں دیکھتی ہوں کہ ہر چیز کا ذکر صرف مردوں کے لیے ہے اور میں عورتوں کے لیے کسی چیز کا حکم نہیں دیکھتی تو یہ آیت ناطل ہوئی مسلمیناور مسلمات اور مبمینہ اور مطمینات طویل آپ نے تو آیت سماعت فرمائی فضی طرح سلماء اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے نبی بات علیہ السلام سے ارد کیا کیا وجہ ہے کہ قرآن وزیر میں ہمارا اس طرح ذکر نہیں جس طرح مردوں کا ذکر ہے پھر مجھے اس دن اس بات میں خوف زدہ کر دیا کہ میں نے مندر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سنی میں اس وقت اپنے بال سنوار رہی تھی میں نے اپنے بالوں پر لپیٹا پھر میں اپنے گھر کی حجروں میں سے ایک ہجرے میں گئی میں نے اپنے گان لگایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منترا پر یہ فرما رہے تھے اے لوگوں بے اللہ کا حال اپنی کتاب میں فرما فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن ورگ اور مومن عورتیں تو دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی صبر دساڑا میں اور اس کے علاوہ بھی عورتوں کا جتر فرمایا اور میرے حقاعت فلاح بھی ایک ساتھ گرما رہے ہیں اگر دن دن دن دن حجر شرط اللہ تعالیٰ ان ہاتھ وغیرہ اس میں ہونا اس کے متعلق مطلب دیکھیے یہ ع مبارکہ جو ہے نبی پاک السلام کی پکی عمرہ جن سے عبد المطرف کی بیٹی حضرت زینت رضی اللہ کا عنہا اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہما کی علی کی نازر ہوئی میرے آث صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغاز کرتا غدام حضرت زید بن حادثہ کے لیے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا اور فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا زید بن حادثہ سے نکاح کر دوں کیونکہ میں نے ان کو تمہارے لیے پسند کر لیا حضرت ذہن نے انکار کیا اور کہا رسول اللہ میں اپنے لیے ذائقہ نہ پسند کرتی ہوں میں اپنی قوم کی جی نکاح عورت ہوں اور آپ کی کٹی کی بیٹی ہوں تو ہمیں اس نکاح کے تیار تجاری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا میں خاندانی شرافت کے لحاظ سے جیسے افضل ہوں اور ان کے بھائی عبداللہ نے بھی ان کی موافقت کی پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ دونوں اس نکاح پر راضی ہو گئے اور تب گھنٹے بعد ایک نے حضرت زینب کا حضرت گیس سے نکاح کر دیا اور ان کے محرم میں دس دن ساٹھ سے ایک بچہ ایک قمیض ایک چادر ایک لحاظ پچیس کلو گرام بہام اور ایک سو بیس کلو گرام کھجور مقرر فرمائی تو یہاں پر خود کے مسئلے پر بھی بڑی طویل بحث ہو سکتی ہے بہرحال یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی بات نام سے, سے بھی پھر ہوا اور اس کے بارے میں مطلب جو ہے حضرت زینب ان خواتین لیتے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی بہت نیک نیکی کرنے والی سطرت کے ساتھ سبقہ اور سہو کرنے والی تھی ان کا پہلے نام بابا تھا نبی ابادل اسلام میں ان کا نام تبدیل کر دیا زیادہ کر دیا ان کی اُنت عمول حکومت کی عمور ختم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں, میں نے ان سے زیادہ نیکوکارا سادقہ اللہ سے ڈرنے والی سلا ذہن کرنے والی خیرات کرنے والی اور امانتدار خاتون نہیں دیکھی بخاری مسلم نے جدھر مناسبوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہمت لگائی تو لبی بھاقیہ السلام نے حضرت ذہن سے مرے متعدد پوچھا اور رواج مظاہرات نے یہی میری چکر تھی ان کے صدبے کی وجہ سے اللہ نے ان کو محبوب انہوں نے کہا زارت اللہ میں اپنے گانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے سبحان اللہ فی الحال میرے آکار سیاحت السلام کی وجہ عائشہ رضی اللہ رحنہ کے بارے میں جو وہ انہوں نے اچھے الفاظ الساط بنائے خاکانہ محمد اندی میں جاری آیت کی بڑی مشہور ہے جو کہ اس میں آپ نے بھی سماعت فرمائی نظیر پاک علیہ السلام کے خاتمے ہونے کے متعلق یہ نسل کا کبھی ہے اس سے بہت تجدیدیں ہیں بخاری کی تجدید یہ ہے تعالیٰ بیان کرتے ہیں نظیر پاک علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے اندیا کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین اور جنگل ایک گھر بنایا مگر اس کے بہنوں میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی لوگ اس گھر کے گرد گھومنے لگے اور یہ کہنے لگے اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی آپ نے فرمایا میں خطر نبوثت کی وقد ہوں اور میں خاتون النشین ہوں بہت حقیقے ہیں جو کہ اس موضوع پر مہاراج موجود ہیں انہیں علاقہ ندینے والے مصطفیٰ سن زدا رہا بتایا کہ آپ یہ نبی ہے رسول ہیں اور یہ ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے عقیدہ ہے جس میں جو شک بھی کرے تو وہ خاصر ہو جائے میرا پاس پرور دار ارشاد فرما رہا ہے سورہ اخذات کی مزید چند آئے تھے آپ کے سامنے جو ہے وہ دلاوت کر رہا ہوں آپ ان کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت فرمائیے چنا چاہے میرا پرور دیکار ارشاد فرما رہا ہے جین امانوس واہ کرم فیرا اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو میں سب مشہور گرو کرتا ہوں اور صبح شام اس کی پانچی بولو وہی ہے کہ ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے مجالے کی طرف نکالیں اور وہ مسلمانوں کا مہربان ہے ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کے لیے عزت کا ثباب تیار کر رکھا ہے یا شاہ اے ایسی خبر بتانے والے نبی شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ہونا کی اور کچھ خبری دے اور ڈر سنا تھا اور اللہ کی طرح حکم سے بلا تھا اور چمکا دینے والا آپ کا شیر مسلم کا ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا خخر رہے اور کافیوں اور مناسبوں کی خوشی نہ کرو اور ان کی نکاح پر درگزر فرماؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ پر سہ کار کران مارو جب تم مسلمان لڑکوں سے نکاح کرو پھر انہوں نے بھی ہاتھ لگائے چھوڑ دو تو تمہارے لیے کچھ عزت نہیں جسے جنہوں کو انہیں کچھ فائدہ اور اچھی طرح سے چھوڑ دو اے ایس بتانے والے نبی ہم نے تمہارے لیے حالات فرمائے تمہاری وہ بیویاں جن کو تم نہیں کرو اور تمہارے تمہارے ہاتھ کا مال خریدے جب میں تمہیں ضمیت میں دی پر تمہارے اور تمہارے بکنی، چچا بکنی، کی بیٹیاں اور کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خاروں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ اجرت کی اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے اگر نبی اس سے نکاح لانا چاہے صرف ہاتھ تمہارے لیے وہ امت کے لیے نہیں ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیٹیاں اور ان کے ہاتھ کے مال کنندے ہیں خریدوں میں یہ خصوصی اس لیے کہ پر کوئی تنگی نہ ہو اور اللہ بخش نے مہربان ہے یہ میں چند کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے دیکھیے اللہ تبارک وا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تقوی کا حکم اخسار فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ساتھ ہی بہت بہترین سلوک فرمایا دیکھا جائے تو زمانہ ایک بیوی کا حق ادا کرنے کے بارے میں بھی بہت کم لوگ جیسے گئے ہیں جو صحیح معاملے میں ان کے حقوق اور افراد کے حقوق ادا کریں اور بیوی بی اپنے شہر کے صحیح معنیوں میں حقوق ادا کریں لیکن آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جتنے بھی فرمائے ایک وقت میں نہ ادب نے مساحات موجود تھیں جبھی اب علیہ السلام نے سب کے حقوق کو ادا کیا اپنی اولاد کے حقوق اپنے رشتہ داروں کے حقوق اپنی قریبوں کے حقوق سب حقوق اللہ قبارکہ و تعالیٰ نے ناز... اپنے محبوب علیہ السلام کو جو ادا کرنے کی صحابت علما نصیب فرمائی اللہ کے سراب نادر کرنے کا بھی کیا معنی ہے جو کہ یہاں ذکر ہے کرنا کہاگوں کی سراد کا ذکر اور جب سراد کا پائل اللہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت مت ہونا اور جب اس کا پائل فرش کے ہوں تو اس کا معنی ہے کہ مومنوں کے لیے استل فوار کرنا اور یہاں پہ فرمایا گیا کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے مقامی تاکہ وہ تم کو اندھیردگیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے تو مراد یہ ہے کہ تاکہ اندر تم کو صرف جہادت اور معاقیت سے نکال کر ایمان علم اور وباعت کی طرف لائے شجابات اور ظلمان سے نکال کر مشاہدات اور جنیات کی طرف لائے اور دیکھیے انہیں آیا میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی فرمایا گیا مبشر بھی فرمایا گیا پراج بھی فرمایا گیا دیکھیے سراج میں نیا فرمایا گیا سراج کے ماں ہے چراغ اور اس پر یہ اعتراض ہے کہ اللہ نے آپ کو شمس کو نہیں فرمایا حالانکہ شمس کی روشنی چراغ سے زیادہ ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو جاتا ہے اور ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بنتا اور نبی علیہ السلام کی ہدایت سے آپ کے اصحاب بھی حاضر بن گئے اور میں ہے میرے اصحاب ستاروں کی معنی ہیں تو وہ ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اللہ اکبر اب کبیرہ پھر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی تفصیل قافلوں اور منافقوں سے زر گزر کرنے کا حکم یہ انہیں آیات مقدسہ میں اللہ قبارکہ مطالعہ جردہ جلا لو ارشاد فرمایا ہے چنانچہ میرا باغ فرور دگار ارشاد فرما رہا ہے سولہ ہزار انہیں کی آیات مقدسہ ہیں جن کا مزید ہے اے ماندہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائش کے حکومت کے لیے بلایا جائے کھانا پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو کر کے جب تمہیں بلایا جائے اس وقت جاؤ جب کھانا کھا چکو تو فوراً چلے جاؤ اور باتوں میں دل نہ لگاؤ تمہارے ہی کمر سے ندی کو تکلیف پہنچتی ہے سب وہ تم سے حیال کرتے ہیں اور اندازہ حق بات کہنے سے نہیں رکتا اور جب تم ندی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو کرکے کے پیچھے سے مانگو یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ ذکر اصل <سؤال> میں ہے حضرت ذہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنی اور آیت حضاب نازل ہونے کا اس سے مسع حدیثے بھی ہیں حضرت حضرت رضی اللہ و تعالیٰ کرتے ہیں کہ حضرت سلیت نام سے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا یار آپ کے پاس لے کر بس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں آٹ آپ معاف المومین کو حضرت میں رکھنے کا حکم دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل تو یہ وہ آیات ہیں جو کہ حضرت سے یوجنا عمر آروف رضی اللہ حالانہ انہوں کی موافقت میں جو ہے وہ نازر ہوئی ہیں حضرت انسد رضی اللہ حال انہوں بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح الزامی نگر کے زین الن کے اجس شیات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی دعوت کی انہوں نے کھانا کھایا پھر بیٹھ کر بازی کرنے لگے مریضوں کا ڈرس ہی لگا جیسے آپ جانے لگے ہیں لیکن مسلمان نہیں اٹھے جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے پھر آپ کھڑے ہوئے تو مسلمانوں میں سے بعد کھڑے ہو گئے اور تین شخص بیٹھے ہوئے پھر علیہ السلام گزرے میں جاتے ہونے لگی آئے اور وہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے پھر خود کھڑے ہوئے میڈیکل کر گیا اور مجھے بادام کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ وہ چلے گئے بے حقل کے میں داخل ہو گئے میں بھی داخل ہونے لگا تو ندی آباد اسلام میں میرے اپنے درمیان میں سر دیا اور اللہ کا آگہ لیامائی اپنے محبوب کے اللہ تبارک کا بطار ہے لوگوں کو بھی فرما رہا ہے کیسے شان والے معبول پاس ہیں سورہ سبا شریف کا جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے سورہ سبا اس سورج کا نام سبا اس لیے ہے کہ اس نام کا ذکر پرانے کریم کی کسی سورت میں اس کی آیت نمبر 15 میں ہے سبا جمن کے ایک علاقے کا نام ہے جو سنہا اور حضرت مو کے درمیان ہے اور اس کا مرکزی شہر ماحب ہے اس علاقے کا نام سبا رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سبا بن دشک کی ایک شاپ آباد تھی اللہ نے شہر میں کفرت سے باغات پیدا کیے قبضہ اور ہریالی ادا کی تھی لیکن جب اس شہر کے لوگوں نے ان نئی متوں کی ناشکری کی تو اللہ نے یہ نئی متیں سیل لی اور اس شہر کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا اور یہ صورت مکہ کی ابتدائی اور متوقع دور میں نازل ہوئی جب مش مکہ اسلام اور مسلمانوں پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے ترکیب مصحفوں کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر چونتیس ہے اور ترکیب مزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر اٹھاون ہے اور یہ سورہ دھول سے پہلے اور سورہ لقمان کے بعد جو وہ نازل ہوئی میرا خان پر دکار اشرف ارشاد فرما رہا ہے سورہ سبا کی پہلی سے آئے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں سب پوریا اللہ کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زبین میں اور آپ رکھے اسی کی تاریخی ہے حکمت والا خبردار یا اڑم جھو वह गुजर रहा जानता है जो कि में जाता है और जो जमीन से निकलता है और जो आसमान से उतरता है और जो इसमें चढ़ता है, है और वो भी वह नगरगान बख्शने वाला وَاُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَخْشَى النَّارَ وَلَا تَخْشَى السَّاعَةَ قُلْ بَلَى وَرَبِّي تَخْشَى يَوْمًا عَظِيمًا عَلَى اللَّهِ إِلَّا يُعَذِّبُ عِبَادَهُ بِظُلْمٍ فَاضِرِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مَا لَكُمْ مِنْ دَاعٍ قَائِدٍ أَسْمَرُ إِنَّ فِي كِتَابِ الْمَلَائِكَةِ بَشِيرٌ لَّكُمْ حَتَّىٰ تم سرناو کیوں نہیں میرے گھر کی پسند ضرور دن پرائیں گے غیر جاننے والا ہے اس سے غیر میں نہیں جگہ دردی آسمانوں اور نہ زمین میں اور نہ اس سے اور نہ بڑی چھوٹی اور نہ بڑی بلکہ ایک بات بتانے والی کتاب میں ہے تاکہ فی الحال انہیں جو بھی ایمانداری اور اچھے کام کیے جی ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی ہوتی اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت آزاد اور درد نا میں سے دردناک دردناک آزاد ہے اور جنہیں دل میں وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہی حق ہے سڑا ہی گرا بتاتا ہے اور باقی بولے کہ ہم تمہیں ایسا مرد بتا رہے جو تمہیں خبر دے کہ جب تم پورا ہو کر بالکل رہا بھی ہو جاؤ تو پھر تمہیں نیا بننا ہے کیا اللہ کو اس نے جھوٹ باندھا یا اسے سودا ہے بلکہ وہ جو آپگر پر نہیں آتے تگاہ وہ دون کی گمراہی ہی ہے تو کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ان کے آگے اور پیچھے ہے آسمانوں اور زمین ہم چاہیں تو انہیں زمین میں گھنسا دیں کیا ان پر آسمانوں کا ٹکڑا گرا دیں یہ شخص اس میں نشانی ہے رجوع لانے والے بندے کے لیے تو یہ شخص ایسے سواد جن کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں اس لیے مختص ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کا صرف وہی مالک ہے حبض اور تحریر کا مانا ہے اور جب تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے تو ان چیزوں کے تمام کمالات کا مالک بھی اللہ ہے اور جن چیزوں کے مالک ظاہر انسان ہیں یا حقیقتوں کا مالک بھی اللہ ہے اس لیے تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ مختص ہیں تمام کمالات انداز کے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے خالق و مالک ہے اور اسی طرح اللہ تبارک کو پتا اللہ جلد جلال ہو کہ ہم سے کئی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کی مطلب جو ہے وہ اہمیت غیر تعلیم کے ساتھ فرمائی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جس قبر ہو سکے ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو جلد بخشیں یاد رکھیے اللہ کے کلام میں قزب کے محال ہونے پر بھی ڈرائل ہیں کہ اللہ کے کلام میں قزب محال ہے محاذ اللہ اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا اور صدق واجب ہے کیونکہ صدق اللہ کی صفت ہے اللہ فرماتا ہے امن اب کاپ و نیل وا ہی اور گون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو امن اب باق و نیلم وا اور گون ہے جس کا بہت اللہ سے زیادہ سچا ہو اور اسی طرح اللہ تعالی کا مطالعہ دلّا جلال حو جو ہے وہ مطلب اپنی ذات اور اپنی صفات کا بھی ذکر جو ہے وہ یہاں پر فرما لیا تو سورج تباح کی بھی اپنی اہمیت اور اللہ تبارک و مطالعہ نے اس لیے بھی اپنے بندوں کو تعلیم اشتار گرمائی تاکہ بندے جو ہیں وہ اللہ تبارک کا وطالعہ کی عبادت جو ہے وہ کریں چنانچہ کہ سورج کا آغاز ہوتا ہے سورج فاطر کے آغاز سے بھی پہلے میں چند باتیں اس سے متعلق کرتا ہوں کہ سورج کام سورج فاطر بھی ہے اور سورج ملائکہ بھی ہے وجہ یہ ہے کہ اس سورج کی چندی آیت میں فاطل اور ملائقہ کے الفاظ ہیں اور صرف اس سورج کی چندی میں فاطل اور ملائقہ کے الفاظ ہیں اور اس سال میں ملائقہ کے افاط کا بھی ذکر ہے حضیز یہ سورج کا نام فاطل بھی ہے اور ملائقہ بھی ہے فاطر علامہ نے ہے کہ امام عدم ادر امام محمد مزوحیہ امام بے ہے ہے اللہ ہوتا آگاہ جو ہے وہ یہ روایت جوڑتی ہے کہ پورا فاتھ مسئلہ میں مزید کی گئی ہے محمد بن شاہد نے فروغ کیا کہ میں ایک رکاشت میں سورج علم پڑھ بڑھدار رہا تو سورج آخر کی بھی بڑی اہمیت ہے میرا بال پر بڑ فرما رہا ہے اس وقت اللہ کی ہم سے آغاز ہوتا ہے الحمد للہ سب دنیا اللہ کو جو آپ اور زمین کا بڑھانے والا روشن کرنے والا عید کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں بڑھاتا ہے آپ رسیح کے باعث یہ جو جائے بے شک اللہ کا جنتا کو رنگ لوگوں کے لیے اس کو روکنے والا نہیں اور جو کچھ روک تو اس کی روک کے بعد اس کو چھوڑنے والا نہیں اور وہی حضرت روکنے والا ہے یہاں کوئی چیزیں نہ کچھ نہیں آئی نہ لڑا لگا نہ ان لوگوں اپنی مترجم کا افسان جانتے کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالد ہے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رو دی گئی اس کے کوئی معذور نہیں تو تم کہاں دے جاتے ہو اور اگر تمہیں غسلان کو بیشک کتنے بھی رسول گسائے گئے اور سب کام اللہ ہی کی طرف سے کرتے ہیں تو دن آیات میں یہ ہے وہ اللہ تبارک و مطالعہ نے پہلے تو اپنی حمد بیان فرمائی ہے اور حمد کاف کے بعد ملائدہ کی تعریف دو فرشتے دو دوار دو تین چار اور پرو والے ہیں مانا یہ ہے کہ ان فرشتوں کے پر ہوتے ہیں تو اس آئے میں چار سے زائد پر والے فرشتوں کی نفی دیکھی ہیں کیونکہ یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنی تقریر میں جو چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مقصود رضی اللہ کا عنہ ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی الباط علیہ السلام نے حضرت جلاہی کو دیکھا ان کے چھ سو پر, پر تو جو رشتے رسول ہیں ان کی دو جہزیں ہوتی ہیں ایک جہد سے وہ اللہ سے نعمتیں وصول کرتے ہیں اور دوسری جہر سے وہ مخلوق کر کے نعمتوں کو پہنچاتے ہیں نظر ابھی روح العمین اللہ قلبی جس عام کو روح الامین نے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے تاکہ آپ عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں اللہ اکبر پھر اسی طرح ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اور دکھ کا ذکر نہیں کروایا اور اپنے علیہ السلام کو تسلی بھی تصدیق کہتی تھی کہ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں کہ ان کو پار کی مانگ نہ لانے کی بنا پر آپ رنجید رہا ہو یاد رکھیے عقائد اسلامیہ کے تین اصول ہیں توحید وفارت اور آخرت اس سے کرنے آئے میں توحید ذکر اس آپ کے کرنے غصے میں حسارت کی ذکر اور اس کے آپ میں غصے میں آثرت کا ذکر ہے کیونکہ سرمایہ بمام کام اسی کی طرف جائیں گے علام اکبر کبھی آپ میرا پاپردگار ارشاد فرما رہا ہے سورا فار کی آیات ایک ہیں اور یہ آیا نمبر ہیں ستائیس سے لے کر سینتیس تک میں ان کی شرابت کرتا ہوں آپ سوال فرمائی اللہ تبار کا مطالعہ پرساد فرما رہا ہے انتہا ان اللہ لو لو سنا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان کے پانی اگارا تو ہم نے اس پر سنگالے رنگ بھر اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور, اور کچھ کادمی اور, اور جانوروں پر چپانوں کے رنگ طرح طرح کے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں وہ کرتے ہیں جو علم والے ہیں بے شک اللہ بخشنے والا عزت والا ہے بے وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو شکار رضا ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جس میں ہر جی نقصان نہیں تاکہ ان کے ثواب انہیں بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ آسان کرے بے وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی وہی حق ہے اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوں بے شک اللہ اپنے بندوں سے پکڑکار دیکھنے والا ہے پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو تو ان میں کوئی اپنی جان پر جلوم کرتا ہے اور ان میں کوئی نیانت چال پر ہے اور ان میں کوئی اور ہے جو اللہ کے حکم سے بنانے میں قبضہ لے گیا یہی بڑا فضل ہے تو دیکھیے ان آیات میں بھی اللہ تبار کا بتایا جنتا نے تو عید کے ذرائع اس شاخ فرمائے اور ساتھ بھی نے فرما دیا ان لما لق شو اور کہ اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتا ہے جو علم والا ہے یہ صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں مراد یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے تو اپنے حق ہو جن کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توقیق کے مطابق علماء ہی اللّہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کی خاص سے زیادہ باقی ہوتے ہیں کوش میں علماء سے مراد وہ نہیں جو نئے تاریخ منصوبہ بنیادی اور مروجہ لوگوں کے عالیم ہوں بلکہ اس سے مراد علماء دین ہیں جو اللہ کی ذات اور اطفاق کے عالم ہوں قرآن حضیث اور حقیقتوں پر حضور رکھتے ہوں ان کو مقدر ضروری افغان و شریعہ مستحذر ہوں پر ان کو اتنی مہارت ہو کہ وہ عقیدہ اور عمل سے متعلق ہر مطلوبہ مستحک اس کی متعلقہ ان کتابوں سے نکال سکتے ہوں دنیا خدا اور ان کے دل میں خوف قدرا کا دردہ ہو جس کی بنا پر وہ علم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور جو شخص یہ عمل ہو وہ عالم کو بنانے کا مسترد نہیں ہے ہمارے دل محبوب روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے شامی سے پوچھا مجھے بتائیے کہ عالم کون ہے تو انہوں نے کہا عالم وہ ہے جو اللہ کا خوب فرقہ ہو تو آپ خطر بیان کرتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو دنیا سے بے رغبتی کرے آج رغبت کرے اس کو اپنے دین میں بصیبت ہو اور اپنے رب کی عبادت پر دباؤ اور امیشی کرتا ہو سے پوچھا گیا کہ اگلے مدینہ میں سب سے بڑا فقیر کون ہے انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ اللہ سے ہو اللہ اکثر کمیلا ہو اللہ پاک سے ڈرنے والوں کے لیے پرانے کریمیں بہت بشارتیں ہیں لیکن مشہور آئے صلی اللہ علیہ اللہ بناؤں گی اللہ کے غلطیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ دینا عام بقان کے تاطم ایمان لائے اور ہمیشہ لطفی رہے گرا کے دنیا واپس آ کر ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی یہ بھی فرمایا گیا رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے نقص یا کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے اور یہی بات پر جلال ان شاء اللہ فرما رہا ہے اللہ تبارک کا بتانا ہمیں اپنا خوف ادا فرمائے اپنی یاد نصیب فرمائے اپنا ڈر جو ہے وہ ادا فرمائے یہ حقیقت ہے اللہ تبارک کا بتانا جلدا کا خوف جس میں مل گیا سمجھ لیجیے اسے سب کچھ مل گیا اب آئیے میں سیکھتا آپ اپنی صورت جس کا کچھ حصہ ذائقین کے بارے میں ہے وہ ہے سورہ یاسین اس صورت کا نام یاسین ہے یہ لفظ دو حرقوں سے مرکب ہے جو کہ صورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے ان دو حرقوں کے اول میں مذکور ہونے کی وجہ سے یہ سورت باقی صورتوں سے غمتاز ہے ان دو حرقوں سے مرکب یہ لفظ اس صورت کا نام ہو گیا اس صورت کو قد قرآن قرآنِ مجید کا دل بھی رہا جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نقبے علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا ایک پلو ہوتا ہے اور قرآن کا پلو یاسین ہے اور جس نے یاسین کو بڑا اللہ اس کو یاطین جو پڑھنے کی وجہ سے دس بار قرآن پڑھنے کا اجر ادا فرمائے گا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جس کے شخص نے کسی رات میں لاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا اس کی اس رات میں موفرت کر دی جائے گی اور قبیلہ اسی طرح ایک اور حدیث بھی سماج پر کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگلی پاغل اسلام نے اس فرمایا جو شخص ہر رات یاسین پڑنے پر دوام کرے وہ مر جائے گا تو شہادت کی موت مر مرے گا اور حضرت ادنے ارداس رضی اللہ تعالی کہاں سے روایت ہے کہ اگلے پاغل اسلام نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میری امت یہ کہ ہر شخص کے دل میں یاسین ہو اللہ تعالی یاسین شریف کی برکتیں ہم گن اخباروں کو جو ہے وہ نتیج فرمائے اے یاسین شریف کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک کا بقاہر ہے جندہ اپنے پاک کرام سورہ یاسیم میں سانس فرما رہا ہے ياسين والقرآن الحكيم إن نزل من المرسلين على سلوط المستقيم قبل العزيز الرحيم سنجر قوما لا أهل من آبابهم ومغافلون وقد حقا القول على أكثرهم وملا يؤمنون إنا جعلنا في أعناتهم أغلاقا فريئا إلى الأرض طالف من بين أيديهم سردا ومن خلصهم سردا فأرشينا مقملا لبسن نما من کری بار آئے سرجم کنجری مان سمان پر میں حق والے قرآن کی قسم اسی ہی راہ پر بھیجے گئے ہو ہنسک والے گہرکان کا اتارا ہوا تاکہ تو اس قوم کو ڈر چناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہے بے شک ان کے پر بات قابل ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے ہم ان کی وزروں نے فوک کر دی ہیں کہ وہ تھوڑیوں کا یہ اوپر کو نہیں کھائے رہ گئے ہم ان کی آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا پھر انہیں ہے وہ ایمان کے ان کو اسی کو ڈر سناتے ہوئے جو اسی حد تک کرے اور رحمان سے جو دیتے ڈرے تو اسے بخش اور عزت کے ثواب کی جو شادت ہو بے شک ہم اس کو چلائیں گے اور ہم لوگ رہیں گے جو انہوں نے آگے لے جا پر جو نشانیاں پیچھے سوڑ گئے اور ہر ہم نے دن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں ابتدائی طور پر میں نے آپ کے سامنے سے راوت کی دیکھیے رخصح سے جاسمین بھی ہے اور اسے متعلق الرطبرات کے سامنے ہر جگہ اس کا چکاؤں اور ہر جن کے یقینی اور شکیلی طور پر گھروں کے متبادلات کا معنیٰ اور مقبوع معلوم نہیں تاہم ذہنی طور پر مفترین نے ان کے معنی بیان کیے اور یہ کہا ہے کہ ان غروب سے اشادہ تند یہ معنی معلوم ہوتے ہیں ذاتی کے بارے میں بعض بار مفترین فرماتے ہیں حضرت ابو فارے نے حضرت مالیہ حضرت علی حضرت اتنے عباس رضی اللہ کو کہ روایت کیا ہے کہ یاسین اللہ کے اسما ہوتے ہیں اور اسم سے اللہ نے اور حضرت حضرت اتنے عباس رضی اللہ تعالی کہا ان روایت کیا ہے کہ یاسین کا معنی ارشی زمان میں ہے اے انسان سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی طرح لازیم کا معنی یا سجد بھی کہا گیا ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یا تو ضرور یوم نصاب کی طرف اشارہ ہے اور تین سے اس کے احباب کے راج کی طرف اشارہ ہے گویا یوم نثاب کے حق کی قسم اور احباب کے ساتھ راحت کی قسم اور قرآن قریم کی قسم یہ تمام باتیں ایک ساتھ فرمائے گئے اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ندویس فرمایا تاکہ امت کی جگہ اطلاع کی جائے اور امت کو جو ہے وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھایا جائے میرے آپ مدینہ ندیم والے گفتہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لیکن گفارے مرکہ نے جس طرح اسلام دشمنی کی السلام کو اللہ جان سے مارنے کی بھی کئی دفعہ کوشش کی وہ حدیثیں بھی اپنے دل میں لڑائیں فرضیسے یوم علی ہے یوم علی تھا حضرت علی اور گفتگا سلام اللہ تعالیٰ وزالکرین کا مبارک یوم شہادت اور آپ کی جب یاد آتی ہے تو ہجرت کا وہ وقت بھی یاد آ جاتا ہے جب علی پاک علیہ السلام نے صاحب فرمایا تھا کہ ابھی تم جس پر سو جاؤ اور امانت کر میں تم مزید نہیں آ جانا حالانکہ کبتا سروش کے ہر خاندان کا ایک ایک جوان آدمی میں لیے نبی ندی پاک علیہ السلام کے بڑے دولت کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا تاکہ نبی پاک اسلام کو معذرت آج شہید کر دیا جائے اور سرکار السلام کو یاد پوچھ لی ہے ابتدائی آیا کو پڑھ کر ان کے بیچ میں سے نکل گئے اور کسی نے سرکار کو دیکھا بھی نہیں یہ ندی پاک اسلام کا موجلہ ہے اور ساروں تکندگی تلوارے لیے خون آشام تلوارے لیے وہ بھیڑے موجود ہیں لیکن حضرت علی المرتضی کو اس طرح نبوبت پر نیند آ جاتی ہے اور ایسی نیند آتی ہے کہ ایسی نیند پھر کبھی نصیب نہیں ہوتی دیکھیے جس کے لیے خطرہ ہو کہ مجھے ایک آدمی مارنے کے لیے باہر موجود ہے اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے اگرچہ وہ سارے دروازے بند بھی کر دیں لیکن پھر بھی خوف کے مارے اسے نیند نہیں آئے گی لیکن حضرت علی المرضی علی اللہ تعالیٰ ان خوش ہو گئے آپ جانتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ضرور ہے لیکن وہ جب مجھے آتا نے فرما دیا کہ تم مدینے آ جانا تو میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک میں مدینے نہ پہنچ رہا ہوں اللہ تو نبی السلام علام حدیث شریف کی ابتدائی آیات کو پڑھتے ہوئے کفار کے روز نکل گئے اور کفار کے نرگہ میں اس سے نکل گئے اور امام بحقین طلح البوبہ میں لکھا ہے کہ سرکار نے کفار کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ ایزا پہنچانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھ پائے اور اس کی تقسیم یہ ہے کہ بری مخدوم کے کچھ لوگوں نے سرکار کو شہید کرنے کی خارش کی جن میں ابو جہاں ولید بل وبیرہ بھی تھے لیکن صاحب اسلام نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ کی کراس سن, تھے. رہے, تھے. سن تھے. رہے تھے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ولید بل وبیلا کو بھی اس جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے کراس سن رہا تھا لیکن اس کو آپ نظر نہیں آتے تھے اس نے واپس جا کر ان کو بتایا وہ سب اس جگہ پہنچے جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنے سامنے دیکھا پیچھا دیکھا لیکن آپ کو سامنے نظر نہ آئے نہ پیچھے نظر آئے اور یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک دیوار کے کھڑی کر دی دیوار کے پیچھے کھڑی کر دی تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا بس وہ کچھ نہیں دے سکتے تھے تو یہ کئی دفعہ یہ موجودہ ہوا ہے کئی مرتبہ یہ موجودہ ہوا ہے جو یاد شریف کے ابتدائی آیات اس وقت سرکار اپنے مبارک گھر نکلے اور حضرت جی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہاں رہے اور وہاں دنیا تیار تھیں اور نبی علیہ سلام خارے خبر میں چلے گئے وہاں سے اجرت فرما گئے اور یہ اس کے علاوہ ایک موجودہ تھا جو نے بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عامر اللہ الحمدللہ سپارہ السم بندہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے ان شاء اللہ دوبارہ وطالعہ تراغی کی نماز کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ تیئیسویں سپارہ خدا کا بھی بیان ہوگا کل ان شاء اللہ چوبیسواں اور پچیسواں چھبیسواں بائیسواں اور دوسرا دو دن اٹھائیسواں اور انتیسواں ستارا ان شاء اللہ ہوگا رات کو چونکہ ستائیسویں شب ہے حاضری نہیں ہوگی اور پھر جمعہ دبارک کو ہمارے یہاں اٹھائیسواں روزہ ہوگا اور اٹھائیسویں رات ہوگی یعنی ستائیسواں روزہ جمعے پر ہے اٹھائیسویں رات ہوگی اور آپ لوگوں کے ہاں اکثر کے یہاں انتیسویں شب ہوگی تو سمجھ لیجیے کہ اکثریت کا یاد رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتیسویں رمضان کی شب کو ہمارے اس روپ میں ختم قرآن کی محفل ہوگی اور ان شاء اللہ ہم ستارے کا خدا کا بیان کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کروائے مجھے اجازت دیجیے جس میں پہلے ہیں جماعت میں انشاءاللہ عشاء کی نماز اور نماز ترابی کے بعد برادری ہوگی اور انشاءاللہ شاء اللہ دوبارہ کو بتا دا تو متعلق تفصیل خدا آپ کے سامنے بیان کروں گا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکات